بسّ اللہ صحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ علی اللہ وبرکاتہ ان� بادشاہ اور باقی تمام دران خیران اور سامعین سب کچھ موسیقی وافی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے اور آدھا مختصر توضیحات چل رہا ہے اور اس سلسلے میں جو ہے دعو شریف کا مجموعی درست نمبر چھیانوے نائنٹی سکس اور اوراج ہمشاہ کا درست نمبر تیئیس ہے ٹونٹی تھری انجام لوگ مبارک خانے تک پہنچا رہا ہوں اور اس کے درست میں قرآن پاک میں بھی متعدد جگہوں پر یہ مبارک علمہ آیا ہوئے ہیں اور ہمارے دو میں بھی یہ مبارک علمہ بار بار آیا ہوا ہے اور انتہائی خصرات اور ہیں جامع دل کو بہلانے والے لبا دینے والے مبارک کلمہ ہیں یہ مبارک کلمہ کہ الوکیل حضر اللہ نِّم الوکیل و نِِّ المعلا ونِ منصیر تو فی الحال جو ہے حضم اللہ نعم الوکیل پہ وہ گفتگو ہو رہا ہے یعنی yani حضر اللہ نعم الوکیل پہ اسی ایک پیراگراف پہ پی. اس کا کیا معنی ہے حسب اللہ نعم الوکیل سے کیا معنی مفہوم ہے تو اجان گرم لفظ حسب و عربی زبان حسب اللہ نعم الوکیل ہے تو حسب کا کیا معنی ہے عرب لغت کی کتاب فرماتے ہیں حسب لغت میں جو ہے حسب کا دل ہم جب عرب بولتے ہیں تو ایک کا کافی ہے آپ کے لئے کفایت کا تعمین ہے شے ان حساب ان جب بلتے ہیں یعنی اے کاف کفایت کرنے والی چیز ادکت شوبس کلی فری شمبس ہاں جی تمہارے یہ چیز کافی ہے شوبس غلطی زبانی نہ تو کافی یعنی شوبس ان تمہارے یہ چیز کافی ہے بلتے ہیں یہ چیز آپ کے لیے کافی ہے کفایت کرتی ہے اس معنی میں حسو حسن باغ میں بھی ہے اسی سے کافی ہونے کے معنی میں اطوا انحصاب ہے سنئیے عمایت سالون میں عطاء حساب ہے ان کیا عطاء کفایتن کافی کفایت کرنے والی عطا ہے بندے کے نیک عمل کے بدلے میں اس کے لیے کفایت کرنے والی اس کی تمام ضرورتوں کو پورے کرنے والی اس کو ہر لحاظ سے خوش کرنے والی نعمتیں ہیں کل عمت میں اور حسب لغت میں جو ہے کافی تم کو کا حسب کا تم کو یہ چیز کافی ہے ان معنوں میں آتا ہے ہاں جی اور حسب و یوستاملمان القفایہ عربی جو ہے محردات راغ قرآن کی خاص لغت ہے اس میں ہیں کہ فائد کے معنی میں آتی ہے اس لیے حسب اللہ جب کہا جاتا ہے تو اللہ کافی ہے کافی نا ہو اللہ یعنی اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے اس معنی میں آتا ہے ہاں جی حسب و نا ہمن حسب و نا ہمارے لیے اللہ اللہ کے ذات ہمارے لیے کافی ہے تو یہ لفظ ہے نعمہ جو ہے عربی زبان میں اس کو افعال مدح کہتے ہیں کسی کے مدح میں بولی جانے والے فعل ہے اس کے معنی کیا نعمہ نعمہ کا معنیٰ اللہ کافی ہمارے اللہ اور وہ نعم الوکیل ہے تو نعم الوکیل جو ہے نعمہ بے معنی کیا خوب کیا ہی اچھا بہت اچھا ان معنی میں آتا ہے نعم الوکیل کیا ہی اچھا وکیل ہے کافی عمل اللہ کے کی وہ کیا ہی اچھا وکیل ہے کیا ہی خوب وکیل ہے اب وکیل کا معنی کیا ہیں الوکیل وکیل جو ہے عربی زبان میں جب بولتے ہیں وکلا الوکیل سے فیل تو کیا مطلب ہے اس کو اپنے مختار بنایا ایجنٹ بنایا ان معنی میں آتا ہے وکیل معاون قائم مقام آپ کا نمائندہ مختار عرب بولتے ہیں عید تلا اللہ فلان پر اس پروسنے برے نہیں کب بولتے ہیں یہ لفظ عزا تما جب کسی پر بھروسہ کریں تو عرب بولتے ہیں عید تلا اللہ فلاں تو توکل بھی اسی لفظ سے اسی وکیل سے ہے توکل کا لفظ بھی اسی وکیل کے لفظ سے تو وہ خود کو جو ہے لغت والوں نے کہا اظہار العشی والمادری کا یا کوئی بھی کام ہو اس کے انجام دینے میں آپ اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے پھر کیا کریں گے جو جو اس سے ہو پا رہا ہے اس پر بھروسہ کرنا اظہار ایزی کرنا عاجزی کا اظہار کرنا ہے مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا ہے والاعتماد اعتماد ولاغیر اور کسی اور پر بھروسہ کرنا توقول کے معنی بندہ دیکھتے ہیں یہ کام مجھ سے تو نہیں ہو رہا ہے تو کس پر بھرسہ کرتے ہیں اللہ پر برسہ کرتے ہیں اسی معنی میں توکل بھی اللہ نے اپنے اوپر توکل کرنے کے مطلب یہ ہے کہ اللہ پر برسہ کریں اللہ پر اعتماد کریں کہ وہ کار ساتھ ہے وہی حقیقی کار ساز ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے اصما الحصلہ میں سے کیا وکیل آ گئے نہ تو وہاں مانا پرانی لغت لینے والے دعاؤں کی تشریح کرنے والوں نے یہ لکھا وکیل یعنی حول وہ پاک ذات ہیں جو کافیت کرنے والے ہیں اور المعول اہل جمیل امور اور وہ پاک ذات جس کے طرف تمام کام اسے کے حوالے کیے جاتے ہیں چونکہ وہی ہی ہر چیز پر قدرہ رکھتے ہیں ایک معنی یہ ہے الوکیل کے معنیٰ ہے وہ ذات جو کفایت کرنے والی ہے اور تمام کام اسے کے حوالے کیے جاتے ہیں بندے کے وکیل کسی نے کہا کفیل و برضا کے کفیل یعنی کیا ہے کیفایت کرنے والا بے ارضاخلے بعد بندوں کو ان کا رزق پہنچانے کی کفیل ذمہ داری اٹھانے والے ذات والقائم القائم ہیں اور بندوں کی تمام مصلاحت کی چیزیں ان کو ہاں انجام دینے والا ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی ذات تو اسی سے ہیں حضب اللہ ونیم الوکیل ہاں اللہ ونیم الوکیل یعنی کیا ہے القائم الوکیل یعنی القائم بے وہ ذات جو ہمارے تمام کاموں کو سدھاتے ہیں قائم رکھتے ہیں انجام دیتے ہیں اور وکیل المعتمد وہ وکیل یعنی وہ ذات جس پر پورا پورا برسہ کیا جاتا ہے وہی آپ کا ملجا اور معاوہ ہے توکل وکول کے معنی اعتماد اور احتجاج کسی پر اعتماد کرنا کسی پر پورا پورا اس کا اپنا جو ملجا کرا دینا ہر مشکل میں اسی پر برسہ کرنا ہر مشکل میں کیونکہ خود سے دیکھتا نہیں ہوتا تو جن کر یہ مبارک دعا جو ہے نگم حضب اللہ اللہ ہمارے لے کافی ہے اور وہ ہی بہترین سرپرس ہے نگم الوکل چونکہ یہ دعا قرآنی دعا ہے قرآن پاکوں میں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے جگہوں پر فرماتے ہیں کافی ایک معنی میں انفال سر انفالآمر باسر میں اللہ حرماتے ہیں وہ ان یورید اون کا اے میرے حویب اگر یہ کفوار آپ کو دھوکہ دینے کے ارادہ کریں تو آپ پریشان نہ ہو جائیں فعن حاضبکہ تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور سر تعلق نے وطین فرمائے وہ میں یہ توقع جو شاہ اللہ پر برسہ کرے جو شاہ اللہ پر اعتماد کرے اپنے تمام کاموں کو اس کے حوالے کرے فاواز ہو تو اللہ کافی ہے اس کے لئے کہاس کرنے والا ہے اس کے تمام کاموں کو انجام تک پہنچانے والا ہے اللہ اللہ نے سورہ زمر میں آمبر ہتیس فرمایا قل میرے حبیب آپ کہیں دو حزر اللہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے علیہ تبکل المتوکل اللہ پر ورثہ کرنے والوں کو اسے اللہ ہی پر صرف اسی پر ورثہ کرنا چاہیے اس کے علاوہ کسی غیر پر ورثہ نہیں کرنا چاہیے اسر اللہ کے پیارے نبی سرا انفار میں چونسٹھ میں فرماتے یابی نبی میرے پیارے نبی حسب کا اللہ آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں آپ کے دفاع کے لے اللہ کافی ہے و منتمن اور وہ مومنین آپ کے لیے کفایت کرتے ہیں جو آپ کے پیروی کرتے ہیں وہ آپ کے دفاع کریں گے اور اللہ آپ کے دفاع کریں گے اور اللہ آپ کے دفاع کے لیے کافی ہے حزب کا اللہ علیہ نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اس طرح یہی حزب اللہ کا جملہ جو ہے جب جنگے خود میں مسلمان فی الحال شکست کھایا تو ہاں جہ اور مسلمانوں کے ستر جو ہے مومن مجاہد شہید ہو گئے تو کفار اب کے سر کی سرپرستی میں ان کے قافلات تھا وہ لوگ پھر فتح کی جیت لے کے آگے جا رہے تھے پھر ایک جگہ پر حوران میں جگہ پر پہنچ کر انہوں نے سوچا وہ صوفیان نے کہا یہ خوف ہے کمزور ہو چکے ہیں اتنے لوگوں کا ہم نے شہید کے اتنے کا کو زخمی کیا تو ہم ایک دفعہ پھر حملہ کریں گے تاکہ جو ہے اس صفایا کریں نعوذ باللہ تو انہوں نے یہ سوچا تھا یا اتنے میں جو ہے پیارے نبی وسلم کو بھی وہی علائق کے ذریعے سے یہی خبر پہنچی کہ وہ دوبارہ حملہ کرنے والا ہے تو آپ نے اصحاب سے کہا ہے میرے صاحب اب میں گھروں میں ابھی پہنچائی تھا زخمیوں کو لے کر بھئی دوبارہ جہاں کے نکلو دشمن دوبارہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے تو آپ نے اصحاب کو پھر تو اس میں اصحاب نے اصحاب جو چونکہ پہلے میں بہت سے لوگ جو ہے بھاگا تھا اب ان سے سب کو پشمانی ہو گیا تھا بھائی ہم نے پیارے نبی کو چھوڑ کر میدان چھوڑ کے بھاگا ہے ہم نے پیارے نبی کو دشمنوں نے کہا ہوا اس ذبح ہم سب جان دے دیں گے تو سب نے زخمی لوگ حتیٰ زخمیوں کو بھی اٹھا کر جو ہے وہ بھی آ گئے زخم لے کر آ گئے میدان میں تو یہ لوگ آگے بڑھے اور پیامبر کی طرف سے ایک بندے کے ساتھ ان کو خبر بھیجا کہ ابو صفیان کو محمد دے سب مجاہد لے کے آ رہے ہیں بہت بڑی کثیر میں لشکر لے کے آ رہے ہیں ابو حیران ہو گیا بھائی سارے تو ہم نے ستارہ حق تم نے شہید اور کتنے لشکر تو کہنے والے نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں ہے کتنے لشکر لے کے آ رہے ہیں لیکن جو ہے بہت کثیر تعداد میں محمد اللہ لشکر لے کے آ رہے ہیں تو انہیں خوفزدہ ہو گیا اور ابو صوفیان نے بھی اپنی طرف سے ایک بندے کا جو ہاں منافق تھا یا غیر مسلمان تھا اس کے انم شنم دے کے بھیجا ابو صفیان بھی ایک بڑی لشکر لے کے دوبارہ حملہ کرے جب آب و صفیان کی یہ خبر پہ آبا صلیم علیہ صاحب کو نے سنا تو صاحب نے بڑے خلوص کے ساتھ بڑے اللہ تعالیٰ پر برسہ کرتے ہوئے انہوں نے یہی جملہ کہا کہ حزلہ ون وکین یہ قرآن کی آیت ہے اللہ اللہ وہ کال اللہ قال لو کال اللہ جن سے ایک شخص نے کہا مراد وحی جو اب صفیان کا الچی تھا خبر رسان تھا اس نے ان سے کہا انََََََََََََ الناسق جماء القم بے شك آب صفيان کے جو ہے لشكر دوبارہ تمہاروں پر حملہ کرنے كے لا اكٹھے ہو چکے ہیں تو حخش و من سنٹرو تو کیا وہ جب انہوں نے بولا تو پیارے نبی نے اللہ تو مومنوں نے سب نے یکزبان ہو کر ان کی اس بات سے خوف نہیں ہوا بلکہ حضرات ایمان تو مومنوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا وکال و حضر اللہ ونوکیل سب نے یکزمان ہو کر کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے ون الوکیل اور وہ بہترین سرپرستی کرنے والا ہے ہمارا بہترین وکیل ہے وہ اللہ انہوں نے جو ہے اسرا اللہ تعالیٰ پر ورثہ کا اظہار کیا سچے دل کے ساتھ سب نے اس دفعہ تو چونکہ پہلے باغات ہیں اس کے بعد ان کو بہت پریشانی تھا ان کو تو اب اس سب نے خلوص کے مظاہرہ کرتے اللہ پر برسہ کرتے ہوئے سب نے و غالب حسن الوکیل جب کہا تو یقیناً اس مضبوط ارادے کا اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کے دلپسفیان کے لشکر ایسا خوف طاری ہو گیا اور فن قلب لب وہ لوگ تو وہ لوگ لو بھاگ گئے پھر انہوں نے ان سوچ پھر چینج ہو گیا کہا جو ہے ابھی ہم فتیح کا نوید لے کے جا رہے ہیں لیکن خدا نہ پھر جو جامع ہو جائیں اور اس جامع پھر ہمیں دوبارہ جاگرگاہ میں شکست کھا جائیں تو بدر میں بھی ہم نے شکست کھائے دوبارہ پھر شکست کھائے پھر تو ہمارا مکمل تباہی ہوگا بول کے پھر تو وہ لوگ واپس چلا گیا مومن لوگ اسی زخموں کو لے کر میدان میں رہیں اور دوبارہ جب یقین ہو گیا لوگ واپس چلے گئے تو مومنین پھر واپس آئے تو ان کے اللہ پر بھروسہ کرنے کے نتیجے میں اور کہا حسب اللّہ ون الوقی سچے دل سے انہوں نے جب کہا تو اللہ نے ان کو انعام کیا فرمایا انعام حمتِ فن قلب بھی نعمت من اللہ و تو وہ اللہ پلٹ آئے واپس اپنے گھروں کو اللہ کی نعمت سے نعمت سے سرفراز ہو کر اللہ کے فضل اور احسان ان کے شامل حال ہو کر فضل احسان یہ لمی ہمساں سن سن اور انہیں اب دوبارہ کوئی تکلیف نہیں پہنچی یعنی دشمن حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کیا اور دشمن بھی چلے گئے اور طبع رضوان اللہ اور انہوں نے اللہ کی رضا منزل کے پیروی بھی, بھی کی وہ اللہ الفضل اللہ اللہ بڑا فضل اور احسان کرنے والی ذات ہے تو اللہ پر اس مبارک کلمے کی برکت سے انہوں نے سچے دل سے کہا تو اللہ نے ان کو اتنی بڑی نعمت سے نواز نگر میں لیکن ان تمام دعاؤں میں جو ہیں حضول اللہ اللہ ہمارے لیے کافی ہم یہ دعا میں پڑھتے نا اللہ ہمارے لیے کافی ہم اللہ اللہ ہمارے لیے کافی اور وہ بہترین سرپرست سے کن چیزوں میں اللہ کافی ہیں؟ اللّہ تعالیٰ اس کے مطالعہ حضرت نہیں کہ کن جو, جو میں اللہ ہمارا کافی ہیں تو اس سوال کا جواب جو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہمارے کافی ہے ہمارے دنیاوی عموماً میں بھی اللہ ہمارے کافی ہمارے اخربی عموماً میں بھی اللہ تعالیٰ کا مل کافی ہے مادی عموماً میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا کافی ہے معنی عموماً میں بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے اور ہر دشمن کے مقابلے میں بھی اللہ ہمارے کافی ہے ہر آسمانی زمینی بلاؤ کے مقابلے میں اللہ عمل کافی ہے قیامت کے تمام مراحل میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے کافی ہے اس نے ہم اپنی دعائیں اس اللہ کن چیزوں میں ہمارے کافی ہیں اس کا جو اوراد فتح میں یہ پیرگراف طالباً 15 نوقات اس میں بیان ہوا ہے کہ اس میں فرما اللہ ہمارے کافی ہے ہاں فرما اللہ علیہ اللہ ہمارے دینی دین کے امور میں بھی اللہ ہمارے کافی ہے ہمارے دین کے استحکام اور بقاء کے لیے بھی اللّہ ہمارے کافی ہے حضر اللہ لی دنیا نہ اللہ ہمارے دنیا کے لیے بھی اللہ کافی ہے حضر اللہ عل منٰن جو لو ہمیں دو اور ہم و غ غم پہنچانا چاہتے ان کے مقابللے میں بھی اللّہ ہمارہ کافی حضم اللّہ علم بغالین ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اللّہ ہمارے کافی ہیں جو ہمارے خلاف بغاوت کرتے ہیں ہم سے دشمنی رکھتے ہیں حضم اللّہ علم الحسد ہیں اللّہ ہمارے کافی ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہم سے حسد کرتے ہیں اور ہماری ترقی دیکھ کر انہیں پیٹ میں درد ہوتا ہے کامیابیاں دے کر اس طرح نمبر شی اللہ لمن کا دنویس ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ ہم لہفی جو ہمارے بارے میں ہاں جی برا سوچتے ہیں اور ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں حضر اللہ ہند الموت یہ سارے دنیا کا تھا اب آخرت کے منازل میں بھی حرماتے ہیں اللّہ ہمارے کافی ہمارے موت کے وقت حضر اللہ عند القبر اللہ ہمارے کافی ہے قبر میں بھی حضر اللہ عند الماسئل کل میں قبر میں سوال جواب اور میدان قیامت میں سوال جاب کے مقام پر بھی اللہ ہی ہمارے کافی ہے حضر اللہ عند السراعت پل سراعت سے گزرتے وقت بھی ہاں اللہ جی اللّہ ہمارے کافی ہے حضر اللہ عند الحصاب حساب کتاب کے موقع پر بھی اللہ ہمارے کافی ہے حضر اللہ عند المیزانی میدان میں جی کل قیامت میں اس میزان ترازو میں تعضی اعمال میں عمل توتے ہوئے بھی الطولتے ہوئے بھی اللہ ہمارے لے کافی ہے حضر اللہ عند الجنت ونار اور ہمیں جنت اور جہنم کے مقبر یعنی کس کو جنت میں ڈالا جائے کس کو جہنم میں وہاں پر بھی ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے اللہ کافی ہے حضب اللہ قوائے جب اللہ سے ملاقات ہوگی اس طرح اس وقت بھی ہمارے لئے کافی ہے پھر آخر فرماتے حزبِ اللہ الزی کافی ہے میرے لیے وہ اللّہ لا الہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں الہی توقل میں پورا پورا اسی پر بھروسہ کرتا ہوں وہ لہی اور اسی کی طرح پلٹتا ہوں تو عظا نگرامی سے معلوم ہوا کہ اللہ تبار ہوا تعالیٰ تباہ ان تمام مسائل اور مشکلات دینی دنیاوی و اخروی اور میں اللہ کافی ہے اور وہی ذات مشرق و معرف کا رب ہے اور یہ مہربان اور شفیق اللہ ہم سے کہتے ہیں مجھے اپنا وکیل بنا اور سرپرست بنا اللہ اللّہ اکبر سن مضمن میں اللہ حرمتِ رب المشرق والما میں اللہ مشرق و مرا کا رف ہوں پوری کائنات کا رف ہوں مالک ہوں معبود ہوں اور پرورش دینے والا رض دینے والا ہوں لا الہ اللہ ہو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں فتح حص وکیلہ بندے ممن مجھے اس اللہ کو جو کائنات کے کا ہر شے کا مالک ہے اس کو اپنا ما وکیل بنا لو اپنے سرپرست بنا لو لہذا بند عمین کو چاہیے کہ صدق دل سے اس ذات کو اپنا وکیل بنائیں اور اور وکیل ملق بنائیں اور اسی ذات سے ہی محبت کریں اور اس کے دامن تھامے رہیں اور اس کے اعتاط اور بندگی میں بندگی بھی صرف اسی ذات کی کریں اور دل و جان سے اپنے تمام امور کو اس ذات کے حوالے کرتے ہوئے اسی پر اعتماد اور بھروسہ کریں تاکہ آپ کی دنیا آخرت کی تمام عمر سنور جائیں اور دونوں جہان میں سعادت نصیب ہو اور کامیاب ہو میرے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ہاں آن جی اللہ تعالیٰ سے ہی کو پربرسہ کرنے کی توفیع دے, دے یہ جو ہمارا اولاد فتح کی جو پیراگراف ہے ہاں جی بہت ہی خوبصورت بہت ہی جامع ہے اس میں ہمیں اللہ پر کن چیزوں میں ہم نے اللہ پر ورسہ کرنا ایک مختصر حاکہ بھرمایا اور بتایا ہے اللہ تو ہمارے دین کو کامیاب کرنے کے لیے تو کافی ہے دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے تو کافی ہے ہمیں جو ہمیں ہم مغم پہنچاتے ہیں ان کے مقابلے میں تو کافی ہے ہاں جی جو لوگ ہم ہمارے خلاف بغاوت کرتے ہیں ہمارے خلاف دشمنی ہی کرتے ہیں ہمیں ہاں جی تو ان کے مقابلے میں بھی تو کافی ہے اللہ جو ہم سے حسد اور بغذراتے ہیں ان کے مقابلے میں تو کافی ہے جو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہر طرح کے اس کے مقابلے میں بھی تو کافی ہے اللہ موت کے وقت بھی تو کافی ہے قبل میں بھی تو کافی ہے کل کا قبل میں سوال جواب کے موقع پر بھی تو کافی ہے پولی سرات پر بھی تو کافی ہے حساب کے موقعے پر بھی تو کافی ہے ہاں جی میزان عمل تو تے ہوئے بھی تو کافی ہے اور جنت و جہنم کے موقع پر بھی تو تقسیم میں بھی تو کافی ہے کل ملاقات ہوگی کی کے میدان کے میں تو بھی تو کافی ہے چل آخر میں بند عمل یہ سب پڑھنے کے بعد کامال عاجیزی کے ساتھ اللہ جی کہتے ہیں بس میرے لیے حسب اللہ الزی کافی ہے میرے لئے و اللّہ لا الہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں الہی تو میں تو صرف اسی پر برسہ کرتا ہوں وہ انہیں اور صرف اسی کی طرف پلتا ہوں حضن کرامی کتنی جامع اور خوبصورت ہے یہ میں آپ لوگوں کو بار بار بتاؤں زین گرامی یہ ہمارے صرف دعا نہیں ہے یا ہمارا عاقع بھی ہے یہ صرف دعا نہیں ہے اللہ ہمارا خدبہ بھی ہے اللہ تعالی ہماری تمام دنیا امور میں بھی ہمارے لیے کرتا ہے اور تمام آخرت کے امور میں بھی ہمارے لیے کفایت کرتا ہے ہر چیز میں ہمارے کافی ہے اور اسی پر بھرسہ کرنا یہ این ایمان ہے اور اسی پر بھرسہ کر کے ہی آپ کا دنیا حرت کے کام سنور سکتے ہیں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کو نجات مل سکتے ہیں اس کو چھوڑ کر اگر آپ دنیا کے پیچھے چلے جائیں گے دنیا والوں کے بھی جائیں گے آپ دنیا میں بھی خسرہ پاؤ گے آخرت میں بھی بھروسہ پاؤ گے تو لہذا ہمیں اللہ پر خوب بھروسہ کریں عظان گر اور اسی سے ہی محبت کریں اسی سے ہی لب لگائیں اس کی ہی درگار میں جھکیں یہ وہ عظیم اللہ ہے جو ہمیں اجازت دے رہے ہیں اور ہمیں حکم کریں بندہ میں یہ عظیم اللہ ہوں تمہارا تمہارے ہر کام کا وکیل میں ہوں میں و... لہٰذا تم مجھے اپنا وکیل بناؤ تم کیس اس کا اپنا وکیل بنا رہا اپنے کاموں میں ہاں کن کن کمزور لوگوں کے بیم میں تم پڑے ہوئے ہو اس اللہ کو جو پھل پاور والی ذات ہے سپر پاور صرف وہی اللہ ہے اسی کے دامن تھامو اسی کا اپنا وکیل بناؤ اسی کے متی اور پموبردار رہو تو تمہارا دنیا بھی سنور جائے گا آخرت بھی سنور جائے گا آخر میری دعا اللہ پرگار اللہ ہم سب کو ہاں جی ان مبارک دعاؤں کو سچے دل سے اور پوری عقیدت کے ساتھ پوری ایمان اور قوت کے ساتھ سچائی کے ساتھ خلوص کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو سینے سے لگا کر اللہ میں تجھ پر پورا پورا بھروسہ کرنے کی توحیق عطا فرما بجائے محمد و عال محمد